و رحمۃ اللہ علحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین و رنگ خاران سب کو سمجھنے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے نمبر پانچ سو ستہتر ابلک دو سو انیس ہے پانچ سو شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور آوراد دو سو انیس اوراد فتح کا اوراد فتحیہ میں ہم لوگ اسماع الحسن میں اسما الحسن میں سے الرحمٰن الرحیم اور پھر ان دونوں مقدس اسما کی جو فیوز و برکات کے ضمین میں جو نکات جو ہے آپ لوگوں کو تفصیل سے جو کچھ مجھے ہو تھا بیان کیا تھا ابھی جو ہے آخری خلاصہ ہے اسما الحوسنہ میں سے یا رحمان یا رحیم کا جو ہے فویز و برکات کے حوالے سے آخری جو ہے خلاصہ ہے آج کے درس میں اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ شاء آگے جو ہے نا یا سوا جو ہے یا رحمان یا رحیم کے بعد یا ملک اس کے توجیحات انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سنائے گا آج جو ہے یا رحیم اور رحمان الرحیم کے آخری جو ہے خلاصہ ہے فض برکات کے حوالے سے ہاں تو اسماع الحسنہ کے مختلف شروع جو شرح ہیں اسما الحسنہ پر ہاں جی اور تعویذات کہ كتابیں جو میرے دس رس میں تھے ان سے بندہ كو جو ان دو بابرکت اسماع کی خصوصیات و فیوضات فیوز و بركات ملے فیوز و بركات ملے ہیں وہ زیر قلم لایا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچایا ہاں جی یعنی لیكن میں جو ہے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان دو اسماء مبارکہ یعنی یا رحمٰن اور یا رحیم کے جو فیض و برکات جو بندہ کی یہاں نقل کیا ہے یادگر آسمۂ حسنہ کے شروع میں بیان ہوئے ہیں وہ سب ان دو مقدس آسمائے حسنہ کے فیض و برکات میں سے ایک باہر بیکران میں سے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے ایک بہت بڑی سمندر میں سے یہ جو کچھ یہاں لکھا ہے ان دو آسماء مقدس کے جو ہے فرض برکات کے حوالے سے جو کچھ یہاں لکھا ہے آٹھ دو دونوں کا لکھا ہے یہ جو ہے ایک باہر بیکران میں سے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے جس طرح ذات احدیت ذات ملّ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جس طرح ذات احدیت اللہ کی ذات جو ہے ذات مدلاخ ہے اسی طرح اس کے تمام صفات میں بھی اطلاق ہے ہاں جی وہ رحمت مدلاخہ کا مالک ہے جسے اس ذات پاک نے ہمیں اپنے اس مبارک الرحمٰن الرحیم و الحمن رحمین وغیرہ کے ذریعے مطلع فرمایا کہ میں اللہ بہت زیادہ مہربان ہمیشہ مہربان سب پہ مہربان اور سب رحم تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہاں جی ان تین آسما الحسن اور باقی بے باسم ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اپنے رحمت مدلاء کا کے میں آگاہ فرمایا اور میں اللہ بہت مہربان ہوں بہت رحیم ہوں اور ہمر راجمین و رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں اس طرح اللہ نے اپنی اس مقدس اپنی ذات اقدس کا صفت رحمت سے متصف ہونے کا ہمیں جو ہے سے ہمیں آگاہ فرمایا ہاں مطلع کیا اور ان آسماء و حسنار کے فیض برکات کتنا ہیں اس کا علم صرف استاد اقدس کو ہے اور جہاں اور جس سے وہ جتنا علم آگاہی دے اللہ تعالیٰ جو ہے جی جس سے وہ جتنا علم و آگاہی دے وہ اسے حساب سے اس کے عطا وہ اِدن سے جانتا ہے یعنی اللہ اللہ کے بندوں میں جس کو اللہ جتنا دے دے یعنی اپنے اسماع الحسنیہ کے بارے میں جتنا اس کو علم دے دے جتنا اس کو احاطہ دے دے اتنا اس کے بارے میں معروفت کی توفیق دے دے بندہ جو ہے اتنا ہی جانتا ہے اللہ کی جو ہے عطا کرنے سے اور ادن سے جانتا ہے چنانچہ امبیاء کے رام اولیاء کرام و امہ علیہ السّلام یقینا عام لوگوں سے زیادہ آکاہ اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنیہ سے صفح لہٰذا میرا ذاتی مان یہ ہے کہ جو کوئی خلوص دل سے کمالِ عاجزی کے ساتھ ہاں جی پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تبار و تعالیٰ کو یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہاں جی مقدس آسماں ذات کو پکاریں یا اللہ کے کر پھر اس کے صفت رحمانیت پر رحمیت پر رحمت پر کرنے والے تین مقدس آسماں یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحمین کہہ کر پکاریں تو بلا شک و شبہ اس کی ہر حجت پوری ہوگی ہر مشکل آسان اور ہر پریشانی دور اور گراہن کی باشش کی دعا کریں تو ضرور باشیں جائیں گے جنت کے سوال کریں تو ضرور آتا ہوں گے جہنم سے نجات کی التجا کریں ضرور نجات ملے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ کمالہ لذیذ ہے گراوزاری کرتے ہوئے بادچشم نم اللہ کے حضور رحم کی درخواست کریں اور اللہ کریم و رحیم اس پر رحم نہ کریں کیا یہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہم اس سے مشکلات سے نکلنے اور پریشانیاں دور ہونے اور بیماریوں سے شفا دشمن سے نجات وغیرہ کی درخواست ذات قاضی الحجات کے درگاہ میں کریں اور وہ ہمیں خالی ہاتھ پلٹا دیں ہرگز نہیں ہو سکتا البتہ وہ بندے البتہ بندہ جو انتہائی ظالم و فاصل کو حاضر ہو تو ممکن ہے اس کی دعا جو ہے رد ہو جائیں اگر ہماری دعائیں ان استعمال حسن کو وسیلہ قرار دے کر کرنے کے باوجود قبول نہ ہو جائیں تو میرے کو مان یہ ہے ہم نے دعا پڑھا ہے منگا نہیں ہے زن گرمی بار بار نوکتے تھے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں دعا پڑھا نہیں جاتے دعا مانگا جاتا ہے دعا مانگنے کی کیفیت میں پڑھیں جس طرح ایک تاندس فقیر آپ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جس آزادی سے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سر جھکا کے ہاتھ ہلا کے بھائی جان تھوڑا دے دیں کوئی چیز دے دیں بھوکا ہوں میں وہ ہوں میرے بچے بھوکے ہیں میرے میاں میری بیوی بچے بھوکے ہیں تو وہ چیز آجیز ہم مانتے ہوئے آپ دیکھیں گے نا آپ کا دل ضرور کچھ کچھ دینے پہ مجبور ہو جائے گا آپ کے دل کے بارے میں آرام پیدا ہوگا تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے بھی اصول یہی ہے کہ اگر ہم دعا مانگنے کی کیفیت میں مانگیں پڑھیں تو ہمیں ملے گا ہم صرف پڑھیں دعا مانگنے کی کیفیت میں نہ پڑھیں ہاں جی مانگنے والے کی طرح نہ پڑھیں خود کو فقیر اور مسکین سمجھ کر نہ پڑھیں محتاج ماہ سمجھ کر نہ پڑھیں ہاں جی دعا نہ مانگیں تو دعا قبول نہیں ہوگا زینگرہ میں ان اعظم الحسنہ کو وسیلہ قرار دے کر ہاں جی دعا کرنے کے باوجود قبول نہ ہو جائیں تو میرا گمان یہ ہے کہ ہم نے دعا پڑھا ہے مانگا نہیں ہے دعا پڑھنے کی کیفیت اور مانگنے کی کیفیت الگ الگ, الگ ہے دعا مانگی جاتی ہے نہ کہ صرف لسانی ہاں جی سم اللہ اللہ کا سکھانی نہیں دعا گناہوں سے توبہ کر کے کمال آجیزی کے ساتھ تضر و زاری کرتے ہوئے بادشش میں پرنم کریں تو ضرور قبول ہوگا البتہ بعض بعض ایسا بھی بعض اوقات جو ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے جو مانگا ہے اللہ وہ نہیں دیتا بلکہ اس سے بہتر کوئی اور چیز دیتا ہے یا دنیا میں نہیں دیتا ہے آخرت میں رکھتا ہے بہرحال ان مقدس اصمال حسنہ کو وشلہ قرار دیتے ہوئے یا اللہ یا رحمٰن یا, رحم، یا, رحم، یا رحیم ہاں جی کہہ کر ارحم الرحم کہہ کر اللہ کو پکاریں تو دعا تو ضرور قبول ہوتے ہیں رد کبھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا او تو نیا سجیب لکم بندہ مجھے بکارو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا ہنس کرو نیاسکر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں ضرور یاد کروں گا اس وغیرہ جو اس کے آتے ہیں جس میں اللہ نے دعا قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ نے خود فرمایا ان اللہ اللہ یخلف المیاد اللہ وعدہ خلافی نہیں فرمایا جب اللہ فرمایا تم مجھے بکارو میں دور دعا قبول کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں ضرور یاد کروں گا تو پھر آدھا اللہ کیسے وعدہ خلافی کرے گا یہ وعدہ خلافی کی بیماریاں تو سارا ہمارے اندر ہیں وہ تو بہت مہربان ہیں وہ تو بہت ترحیم ہے وار ہم رحمیر ہے ہاں وہ ضرور لگنی ہے کہ ہم سچے دل سے مانتے نہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا سچے دل سے مانتے نہیں اس وجہ سے ہمارا دعائیں رتھ ہو جاتے ہیں یا ہم گناہوں کے ساتھ مانتے ہیں گناہوں سے توبہ تائب ہو کے نہیں مانتے ہاں جی ہاں چونکہ گناہ کی دعا بھی رتھ ہو جاتی ہے گناہوں سے پہلے توبہ کریں پھر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں قبول کرے گیا لہٰذا مومن کچھ کہ ہمیشہ ان عظیم آسماء الحسنہ کو ہمیشہ گرد زبان رکھیں تاکہ اللہ کے رحمت و شوقت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کے رحمت سے محروم نہ ہو بلکہ ہمیشہ اللہ کے رحمت کے سائے میں زندگی گزار سکیں ہم کسی بھی حال میں اور کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آہرت میں اللہ کی رحمت سے ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے دخول ممکن ہے جانم سے نجات بھی فقط رحمت الہی شامل حال ہو تو ممکن ہے لہذا یا اللہ ہمیں دنیا اور حرت دونوں میں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما بحق محمد علی طرح علّہ مصل علامہ محمد عالم محمد فائضان کرام الحمد للہ یہ دو عظیم اسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یا رحمٰن یا رحیم اور اس سے پہلے یہ اللہ اس سے پہلے اس میں اعظم ہو ان چار اصماع الحسنیہ کے بارے میں توضیحات آپ لوگوں تک پہنچ گئی الحمدللہ للہ اور باقی ان آنے والے دنوں میں آگے اگر آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہا اورقط حالات اجازت دے دیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ درس آگے بڑھے گا لیکن میرا آزاد نگر میں آپ صاحب سے آجانا دعا, دعا یہ ہے کہ کوئی بھی دعا جب پڑھیں تو دعا پڑھنے کی دعا مانگنے کی کیفیت میں پڑھیں کمال آجیزے کے ساتھ پڑھیں روب قبلہ ہو کر پڑھیں جان پر بیٹھ کر پڑھیں دعا کریں تو اللہ ضرور قبول کرے گا ہاں جیسے میں دعا کریں نمازوں کے بعد فرش نمازوں کے بعد ان آسما کو پڑھ کر اپنی پریشانی بیماریوں کے لیے پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ ضرور قبول کرے گا یہ تین آسماں حسن آسما یا رحمان یا رحیم ارحم الرحمین یہ بہت عظیم آسمان اللہ میں سے آپ لوگوں نے پڑھ لی ان کی تھوڑی بہت توضیحات ہاں جی کہ آپ اللہ یا رحمان یا رحیم یا الحم الرحمین کہہ کر اس کے رحمت کے لیے دس بے دعا ہو جائے اس سے اپنے رحمت کا اور اس کی رحمت واسیہ کا سوال کریں ہاں جی وہ اللہ جو ہم سے کہا ہے ہم سے کہیں ہمیں حکم داں مسال فلاطن ہے یہ میرا حبی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے تو جو اللہ جو ہے ہمیں ہاں جی یہ حکم دے رہا ہے مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں تو ہمیں کیسے جھڑکیں گے تو ہمیں کیسے رد کریں گے اس نے فرمایا فرماؤ دونوں سجیب لگوں ہاں جی وائز قریب اس کے اتنے الن اللہ علیہ المیاں قرآن میں اتنے سارے وعدے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ جھوٹ سے پاک ہے ہم اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے کلام میں کوئی جھوٹ شامل ہو لہذا نے کلامی کوشش یہ کریں کہ ہم آاجی کے ساتھ اللہ کے حضر میں دس پیدا ہو جائیں اور ان مقدس اسما الحسنہ کو اپنے دعاؤں کے لیے وسیلہ قرار دیں بلی ان اسما کو پڑھیں کثرت سے پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا میری دواللہ تعالیٰ میں ان اسما الحسنہ سے ان کی معرفت حاصل ہو جائیں قرآن پاک روشنی میں اور ان اسما الحسنہ کو ہمیشہ دل میں رکھنے کی تو کوشش کریں اور زبان پہ ان کا وجہ زبان رکھنے کے اللہ ہم سب کو توحین دیں اللہ کی رحمت سے ہم سب کو دنیا اور حد دونوں میں سرشار شار کرے ہمیں اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو آمین سلم آمین